بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة ونحن نعد الفتح بيت الرزوان يوم الهدائبية رواه البخاري صدق و صدق رسول صدق اللہ العظیم اللہ نے زینت بخشی ہے افلاق کو روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاق کو روشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور منصفین الزام اور دو دراز سے تشریف لانے والے جیش محمد کے سپائیوں جیسا کہ آپ حضرات کو علم میں ہے کہ اس بار بز میں یوسفی کے تحت ہونے والے تقریری مقابلہ کا عنوان ہے غزبہ کے معارف و اسباق تو میں بلا تمہید موضوع کی مناسبت سے دو باتیں مقصودی سمجھنا چاہتا ہوں نمبر ایک معرف ہے نمبر دو اسباق ہے معارف بمانہ پہچان تو میں اس کی پہچان قرآن و حدیث سے کرانا چاہتا ہوں میرے انتہائی واجب الاحترام یکم ذکات بروز پیر چھے ہجری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے جس کا سبب ایک خواب بنا جس کو اللہ رب العزت میں بعد میں سچ کر دکھایا جس کی تعید اس آیت سے ہوتی ہے صدق بالحق اس سفر میں صحابہ کرام کی تعداد مشہور کال کے مطابق چودہ سو تھی جس کی تعید بخاری شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے ہن جابر ان دوست لشکر اسلام ذوال حلیفہ سے عمرے کا ایران باندھا اور بشر بن سفیان کو جاسوس بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھیجا تھا جس نے آ کر اطلاع دی کہ قریش اور ان کے حلیفوں کے آٹھ ہزار افراد مغربی مقام بلدا میں پڑا و ڈالے ہوئے میں اور دو سو سواروں کے ساتھ خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے دو سو سواروں کے ساتھ قرآن غمیم کی گزرگاہ پر حملے کے لیے تاقم ہے تو آپ وسلم نے راستہ تبدیل کرتے ہوئے حدیبیہ میں جا کر قیام کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا افوا پھیلی انہا عثمان قد کو دیا ان کے ساتھ گئے دس صحابہ شہید کر دیا گئے جس کے بعد بید رزوان کا تریخی واقعہ پیش آیا اس وقت آف صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی جس کو علامہ آلوسی نے تفسیر روح البہانی میں یوبیان کیا ہے اللہ انہا روح القاسی کا نزل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام سے نکلو علیہ کے ہاتھ پر کرو تو صحابہ کرام آس سلام کے ہاتھ پرسلام نے ان کے فصائل پہ فرمایا من بایا تحت حضر مسلم سے پوچھا گیا بایا تم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کس چیز پر تھی تو کہنے لگے علی الموت موت پر بیعت کی تھی دوسری بیعت مطابق انما بایانہ والا اللہ نفرہ اس چیز پر بیعت کی تھی کہ مردیں دم تک لڑتے رہیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے میرے دوستو اس کے بعد سکوریش صلاح پر امادہ ہوئے جب یہ خبر پہنچی اور مسالیت کو فتگو کرنے کے لیے سوہی کشوریش نے سوہیل بالعمر کو بھیجا اور چند شرائط پر 10 سال کے لیے صلاح ہوئی الفتح حدیبیہ دی. دو کو فرمایا کہ تم تو مکہ کو فتح سمجھتے ہو ہاں یقیناً فتح تھی لیکن میرے نزدیک عظیم فتح رضوان ہے جس کا دوسرا ستاب اسباق ہے اسباق سبق کی جمع ہے کہ امت مسلمہ کو اسے کیا کیا سبق حاصل ہوتے ہیں جن میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ آج کے بہت سے دانشور حدیبیہ کا حوالہ دے کر مسلمانوں کو جہاں سے روکنا چاہتے ہیں اور قبروں کے سامنے جلد جلد کے ساتھ زبرے کو مشورہ دیتے ہیں ایسے, ایسے, ایسے کو اللہ سے ڈرنا دیتے ہیں ارے وہ لوگ جنہوں نے جہاد کو بالکل معاہدہ تھا اور یہ لوگ تو غلامی کی کو بلا سے تشویح دیتے ہیں ایسے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اسے دوسرا سبق یہ ملاسما بیان کرتے ہوئے امام حبر حبان فرماتے ہیں زمین میں مجاہدین اللہ کی لشکری ہیں جب مجاہدین اللہ کے رستے میں مشکلیں برداشت کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے سکینہ نازر ہوتی ہے اس کو ایمان کو بڑھایا جا بڑھا جا بڑھا جاتا ہے اور اس کے درگنا کو معاف کر کے اس کو اللہ رب العزت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فرمایا تیسرا کو یہ ملتا ہے کہ جب بھی فیصلہ کا پر اہل حق اور اہل باطل کا تقابل ہوتا ہے تو آخرکار اہل غالب کیا جاتے ہیں یہ جی طریقہ چلا رہا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے جیسا کہ فرمایا سنت اللہ خرابہ کرام کی طرح ہو فرما دے ہیں اور اسے سبق یہ ملا کیا امت مسلمہ کے لوگوں اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو تمہیں جہاد میں مالو چاند کی قربانی طے ہوگی اس لیے کہ مسلمان کی آخری تمنا اللہ کی رضا ہوتی ہے اور جاد فیس اللہ ملتی ہے جیسا کہ سابق رام نے اپنا سب کچھ قربان کیا اللہ رب العزت کی طرح سے اعلان آ گیا اس سے آخری اور ہم سب یہ ملتا ہے کہ چودہ سو افراد ایک طرف صحابہ کرام ہے کہ جو سو افراد نے اپنی مقدس جانو کو دو پر لگا دیا ایک طرف آج کا مسلمان ہے جیسے ہماری بہن کی قید میں ہیں اور انڈیا کشمیر میں امریکہ افغانستان میں آ کر خون رہا ہے کاش آج بھی مسلمان علی گم سنت خلفاچی پر عمل کرتے ہوئے بے تاج جہاد کر کے بے تاج جہاد کر کے مسلمانی کا حق ادا کرتے ہوئے اور کفروں کو بتا دو کہ تمہیں اپنی بلوں میں بھی آرام سے نہیں بیٹھے دیں گے دے دے اور ہم تمہارے ایمانوں میں بھی اسلام کو کر کے چھوڑیں گے اعلان ہے وقعب آخر میں بس گا کہ جیت گیا اسلام ہمارا, ہمارا. ہاری ہے. جیت گیا اسلام ہمارا کفر ہے امریکہ کے اخباری ہے